آدمی کو افزائی نقل کے لیے اللہ نے ایک دی ہوئی ہے اور اس پر غلبہ کرتی ہے جی یہ اس میں یہ کون ہے جی اچھا جی ماشاء اللہ کوئی لذیذ بھی آپ کے ساتھ آئے ہیں گو کی دو میں ہے کو کہتے ہیں نقصانی گنا ایک وہ کہتے ہیں شیتانی گنا نفسانی گنا نفسانی, نفسانی, گناہ نفسانی, گناہ نفسانی گناہ ہے افزائش نثر کے لیے اللہ نے تقاضر دیا انسان کو عورتوں سے ملنے کا وہ غلبہ اس پر کر لیتا ہے اس سے گناہ ہو جاتا ہے آپ جو کھانا پینا انسان کی بچی کی ضرورت ہے کہ وہ غلبہ کر لے آدمی نے گڑبڑ کھا پی لیا یہ جو ہے یہ نفسانی گناہ ہے نفسانی گناہوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس میں عمومی طور پر آدمی کو اپنی ذلت اپنا گٹیا پن اور اپنا گئے تو ہونا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے کو اپنی ذلت اپنے گٹیا پن بھی محسوس ہو جاتا ہے اور تو بتائے بولنے کی توفیق ہو جاتی ہے ایک دفعہ ہم ادائیوں میں بیٹھے صاحب ہمارے ایک ساتھیوں سے بڑے سمجھدار اب ان کی زبان مند ہوگی مجن منورہ مسلم نبی میں کیا ناسنوی کے پاس کیا آنا انہوں نے کہانی سنائی اپنے دھیان میں ایک آدمی نے تر کی دنیا کر لیا اور جنگلوں میں جا کر بس عبادت میں لگتی تو یہ ترد افسل نہیں ہے لیکن جائز ہے افضل نہیں ہے جائز ہے کچھ عرصے کے بعد ان کو بہت تسلی ہو گئی کہ میں نے نفس کو مار دیا اور نفس کی خواہشات کو کچل دیا اور بس عبادت میں لگ گئے منہمک ہو گئے اور بڑا سے تو قربیلائی کا راستہ ہو گیا تو اچانک ذی اللہ تبادلہ کی حکمت نے عجیب چاہ کی اس جنگل میں ایک عورت نکلائی یوں نکلائی تھوڑی دیر کے بعد جذبات پر قابو بھی نہیں پا سکے اور اس کے ساتھ جو ہے تو بدکاری اس کے بعد جو سارا دل میں وہ ایک عروج اور, اور, اور اس کو کیا کہتے ہیں ٹیبر کے ساتھ دوسری جلتی ہے ہاں ادھر جو, جو, جو, جو پیدا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا وہ ٹوٹ گیا ادھر میں خیال آیا کہ اوہو، میں تو بہت ہی گھٹی آدمی تھا باقی میں کوئی اصلاح نہ کوئی نہ کچھ باقی میں تو بہت گھٹی آدمی تھا ایسا گٹیا اور کرونا تھا جیسا گھٹیا نہیں باقی میں کسی کام پہ نہیں سے خیال ہوا کہ کم پاک تو ہونا چاہیے تالاب تھا تالاب میں گھسے نہانے کے لیے اور اتنے میں نہ وہ کنارے پر ایک آدمی نے آواز دی کہ بھوکا ہوں خدا کے لیے مجھے پوچھتے کہا ہم کیا گٹیات ہمارا کیا عمل ہے ہماری کیا ایسی ہے تو چادر میری پڑی اس میں دو روٹیاں لے لو یہ دو روٹیاں نہیں ادھر وہاں تھام بیٹھے تو اس نے ڈسا اور موت ہو گئی کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا محمد نے کہا کہ وہ جو حال تاری ہوا ذلت کا اور ٹوٹ فور کا ہال تاری اس حال میں جو صدقہ کیا ہے وہ قبول ہوا ہے اس پر میری نجات ہوئی دیکھوں جنگلوں میں عبادت کرتے ہوئے اور مجائداد کرتے ہوئے جو اجر پیدا ہوا تھا وہ تو ہلاک کر رہا تھا لیکن بچ کے وہ تو ہلاک کر رہا تھا بچ کے یہ تو بقا جلدی کا سلا پڑا ہے؟ تو خیر جی اور شیتانی گنا کون سے ہیں جی یہ جو میں نے کہا کہ عبادت کرنی چاہیے جی وہ جب پیدا ہوتا ہے یہ شیطانی نہیں میرا کیبل ہم کوئی سے دوسرے لوگ اٹھیا نظر آئے اپنے علم اپنے علم اپنے حیثیت اپنی افسری اپنی ڈگری اور جو اپنے مال اپنے خاندان اپنی جی جو سیاسی حیثیت اسی وجہ سے آدمی کا اپنا بڑا نظر ہو او جائے امن جو طلبا ہمارے امتحان دینے کے لیے جاتے آتے رہتے ہیں نا ان میں کس کو اپنے علم اپنے علم پر ہوتا ہے فخر پر ہوتا ہے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے اس کو دکھے بہت لگیں گے باقی بہت دیکھے ایک دم ہمارے گاؤں کا لڑکا تھا یہاں پر تو انجینئرنگ میں بڑا قابل تھا ہر جہاں پیچھے اچھا پاس کیا آخری دھیان میں فیل ہوا اور ڈاکٹر جمال سار کے پاس فیل ہوا تو میرے پاس گلا کرنے کے لیے اور اس کے لیے آیا پہلے تو کبھی آپ کا نہیں تھا اس نے کہا جی میں تو فیر ہو کیا فیل ہو گیا نا فیل کیسے آپ ہو گئے تو اس نے کہا مجھ سے سوال پوچھ تھا میں نے کہا کتاب تھی میں نے کہا یہ کتاب ہے جہاں سے پوچھتے ہو ہوا ہم کتاب آپ کے سامنے تو فیل ہونے کے لیے تو کتنی بات کی گستاخی کر, کر چکا ہے اس کا جو آشرم تھا وہ میں کیا کروں میں حل کیا کر سکتا ہوں فوری آئمہ کے لیے تو یہ شیطانی گناہ جو ہے یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ اس شیتانی گناہ والے آدمی کو اپنی گٹیا پن کا ضلع کے احساس نہیں ہوتا اپنا بڑھیا پن اس کو اس لیے ہم سرد سرد میں کوئی مریض اگر کہتے ہیں مجھے یہ گناہ ہو گیا یہ گناہ ہو گیا ہمیں ان کے بارے میں تشویش نہیں ہوتی ہے تو وہ چائے بنے کی ان کو تلگین کرتے ہیں اور تذیقہ بتاتے ہیں بچنے کائندہ کے لیے آدمی گنا چلا ہو اس سے خطرہ ہوتا ہے پڑے اب آدم ارس نام سے خط ہوئی ایک حکم دیا گیا تھا بھول بھال گئے اور وہ بھول چوک کی وجہ سے خطا ہو گئی ان سے جب کہا کہ آپ نے کیوں مارے گیا تو حکم ہمارے حکم کے خلاف ورزی آپ نے کیوں کی؟ کیسی آیا کی تو درخت سے نہ آئے پہلے تقرب پتہ میرا ظالمینا جی اس بات کی پاس نہ آنا ورنہ سالوں میں سے دونوں سالوں ہو جاؤ گے کیسے پاگل لو تو ذلت دلائی شیطان نے پھسلا دیا شیطان نے ان کو ان کی بھول ہو جانے کے اور کافی جانے کے شیطان نے ان کو بھلا دیا اور ان سے جب بات کرو کہ آپ نے کیوں کیا ہے تو علام الطب و ظلم کیا اور آپ نے معاف نہ کیا تو ہم تو خسارے والوں اور جب علی سے کہا کہ سیدھا تھا اللہ تب سے خلق تو بے دائی تورے سیجن نے کیا اس کو جس کو میں نے بنایا تھا اپنے ہاتھ سے ارس وقت پر تھا عالین تو اس نے کیا تھا کبر اور انکونتا منا تو کیا مانا ہے جی تو اس نے کہا خلک تو نہیں میں خلق تو رومن پلیم مجھے تو آپ نے ہاتھ سے پیدا کیا تھا اور خیر رومن میں آپ سے بہتر ہوں خلق تو نہیں ملنا رہے وہ خلق تو ملتے ہیں مجھے جو ہے تو کیا پیدا کیا ہاتھ سے اس کو پیدا کیا مٹی سے میں اس کو چند کروں تو اس کے ساتھ اس بات کو نہ سمجھ سکتا خلق تو یہ دینی اس کو اپنے پیدا کیا اپنے ہاتھ سے ایک ایک تھا اس مطلب اسمانی صاحب بیان فرما رہے تھے بعد میں کسی اور بزرگ کا کہا ہوا بھی تھا یہی بات ٹھیک ہے شیطان جو ہے وہ عالم تھا عاقل تھا عالم تھا عابد تھا آر ایف تھا چوتھا تھا جی وہ بھی تھا چار تھا عاشق نہیں تھا تھال تھا بڑا سمجھا تو بہت زیادہ ہے عالم تھا عالم بھی بہت زیادہ ہے عابد تھا بادش بہت کی ہوئی ہے اور آر ایف اللہ تعالیٰ کے طبی نظام کو سمجھتے ہوئے فیصلے اللہ کے کیسے ہوتے ہیں نیکی پر کیا فرضتے ہیں بڑی پر کیا فیصلہ ہے ساری اس مار سکتے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت والا ہوتا تو جب اس کو گھا کے کہ اللہ تا تیرے ماں خلق تو بھیا جسے ہم نے اپنے ہاتھ سے پر دے تو پیدا یا اللہ تیرا مصور ترے ہاتھوں کی بلائیں لے لوں کیا تصویر بنائی میرے بہرانے بلا صاحب اللہ شیر پڑا کرتے تھے اے مصور تیرے ہاتھوں کی بلائیں لے لوں کیا تصویر بنائی میرے بہلا نے جو آپ کے راستے ہمارک سے بنا ہوا جان تو ہم جا دی نہیں گئے تھوڑا تو یہ حال ہوتا ہے جی اللہ ہی بچائے جی اللہ, ہی بچائے جی. اللہ ہی بچائے جی. بولا بالا آدمی ہو سیدھا سال آدمی ہو اپنا سمجھ آدمی ہو اس کا کام چل سکتا ہے تو بڑا سد اللہ کا سزا لو ہے لیکن چونکہ کیا چیک ہیں کہ اپنی بڑائی کا احساس ہونا لوگوں کو دھوکے دینا اس کے کام سے کا چل رجنا جو ہیں وہ بھولے بھالے ہوں گے بڑے کائیاں ہونا ہے بڑا ہی فرق بھائی اپنے باتر پر نگاہ کرتے ہوئے اپنے کو دیکھتے رہنا چاہیے بہا اس بے نظیر کا سارا اس کے قطر کا سارا بیان یاد کیا اس پہ تم فیل رہے ہو تو اس نے اسی جگہ ختم کیا ہوا تھا اسے لے کے میں اس کے لیے سپت ہے اس کو, دوبارہ کی دوبارہ اس کو اس سے بچ میں دوبارہ آئیڈینٹ کے کھیت میں دوبارہ نے ایک آدمی نے سکا تو کسی برگیڈ نے کہا مارا اس کو تھپڑ تو آج میں نے لحاظ کیا نہیں مارا تو کیا ہوا تارے ساتھ یاد ہے کیا ہوا تھا اس کو کیا ہوا ہاں جی مر گیا کہا اس کو تھپڑ مارتا تو بچ جاتا بچ جاتا اور میں بات ایسی ہو گئی تھی کہ بچنا مشکل تھا تو اس وجہ کا ٹھپڑ مارو تو کبھی میرے بھائی اپنی کسی چیز کا دعویٰ میں علم کا دعوی نامر کا دعوی نہ تکوا کا دعوی نہ بزرگی کا دعوی نہ فیم کا دعویٰ تو یہ آخری بات ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ساری چیزیں آدمی کر لیتا ہے اس کے سارے مرنے پورے ہو جاتے ہیں اس کے تکوا مجاہدہ حاجت ساری باتیں ہاں جی نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے لیکن یہ یہ کانٹا پڑا رہتا ہے اندر آپ نے لوگ بڑائی کہی جب نکلتا ہے صدیقیت کا راستہ کھل جاتا ہے علاد کا راستہ کھل جاتا ہے اس دن سے کھل جاتا ہے سارے محتاج ہیں سارے محتاج ہیں اور دھیان میں رکھنا چاہیے جی اللہ. کوئی بات آپ پوچھیں تو تھا کوئی بات سمجھ آئے تو کہیں <سلام> گے اتنی بات جنم رہی یہ جو تھا مرزا کا جانی کا پہلا خلیفہ جو ہو ہے حکیم نور الدین حکیم نوردین نے شاہ برغی صاحب سے حدیث پڑھی ہے تو جاتی سے کہا تھا خدائی کا دعویٰ نہ کرنا حاج بھی اس نے کیا تھا اور مرزا الحمد کا دلی کو نبوت کے دعوے کے لیے تیار اس نے کیا ہے اور پہلا خلیفہ اس کا ہوا ہے یہ اور لاہور میں نیو اسپتال اور حال لوڑ کے درمیان ایک سڑک ہے جس پروڈ میڈیکل کالج کا بو اور مین مسٹر ہے اس پرس کا دعاخانہ تھا ابھی وہ دعا خانہ ہے تصویر بھی لگی ہے پر اس اب کو چلا رہا ہے, کا ہے. تیار اس نے کیا تحصیل عالم نے اشعار وغیرہ جو اس کے ہاتھ سے لکھے ہوئے اس کے ہاتھ کے ہیں اور سب سے پہلے جو ہے تو اس کے نبوت پرس نے ہے اس نے کی ہے تو انسان گرتا ہے تو کہاں تک گرتا ہے دوسرا واقعہ یاد آ گیا ہو تو دو واقعہ سنا لیں آپ ایک واقعہ تو بڑا عجیب ہے ایک بزرگ ہیں ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ ورن. انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ تجھے آنکھوں دیکھا دیکھی آدھار کی نصیحت کرو کہ کانوں سے نہیں کروں انہیں کہ آنکھوں دیکھی انہوں نے, آنکھوں دیکھ انہوں نے کہا اس طرح ہوا کہ عمر بن رضی رحمۃ اللہ علیہ جب وفات پا رہے تھے تو ان کے پاس نہیں گیارہ بیٹے تھے کتنے تھے میرا جب تقسیم ہوئی تو دو دو ہر ایک بیٹے کو آئے اور تقریبا ساٹھ لاکھ اپنے بب کے خلیفہ اور کے مقابلے میں جب عبد الملک بن مروان کی وفات ہو رہی پتنی کتنے ہزاروں لاکھوں روپے نقد اور گھوڑے اور جائیداد ہیں اور پتنی کتنی کتنی, کتنی چیزیں ہیں تو اس کی نکلی ہیں اس کی تھی یعنی ملکیت تھی اور میراج تقسیم ہوئی اور بزرگوں نے کہا کہ پھر برفودار میں نے کی عمر میں عزیز احمد اللہ علیہ کے افاد کو سال نہیں گزرا تھا ایک سال ان کے افاد پر نہیں گزرا تھا تو ان کے بیٹوں کو میں نے فلان جہاد کے لیے دو سو گھوڑے چندہ دیتے ہوئے دیکھا ہے اتنے اللہ نے ان کو ایسی ان کو نصیب فرمائی تھی ہم آپ کہاں سے آئے جیسا نہیں ہے اچھا اچھا ناصر کے ساتھ آئے تھے ناصر کے ساتھ جو آئے تھے کیا بات تھی انہوں نے کہا کہ اتنی کیوں کہ اس طرح ہوا کہ عمر نظیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مختلف صوبوں میں حالات خراب ہوتے گئے تو جو ان کے بعد خلیفہ بیٹھا تھا وہ پوچھتا تھا کہ مسئلے کا حل کیا ہوگا تو لوگ کیسے مسئلہ اس وقت تک ہل نہیں ہوگا جب تک کہ کے بیٹے کو گورنر نہیں بناؤ گے کیونکہ لوگ ان کی بات مانتے سارے کے سارے سال کے اندر گورنر تھے بزرگوں نے کہا کہ میں نے وہ جو پہلا بار تھا وفات کے بعد اس کے لاکھوں روپے گلاس تقسیم ہوئی تھی درم گراہم سونا چاندی جائیدادیں گھوڑے تو اس کے پوتے کو میں نے کھڑے ہوئے دویش کی جائے مچھلی کے آگے بھیگ مانگتے ہوئے بھی دیکھا وہ کہہ رہا تھا لوگوں یہ مچھلی ہمارے دادا کی پردادا کی تعمیر کی اس کی خاطر مجھے کچھ بھی یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک علم تھا جس میں پچھاور بورڈ میں دوسری حیثیت حاصل کی تھی سیکنڈ کی تھی اور میڈیکل کالج میں آ کر داخل ہوا تو وہ کتاب کی غلطیاں تک نکال لیتا تھا اور اتنا ذہین کہ میں نے اتنے ذہین لوگ بہت کم دیکھے اور چلا اس نے لگایا ہوئے تھے مجھے میرا تھا کہ وہ لگات رائے بن میں ہوئی تھی رائے گن میں ایسی عربی بولتا تھا کہ ارب عربوں کے ساتھ اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے تو عربوں کی جماعت اب لوگ بھی چلایا کرتے تھے جو کچھ نہ کچھ شد عربی کرنا تھا وہاں کی ملاقات بھی یہاں آیا ہمارا شاگرد ہو گیا میڈیکل کالج میں اب اس کا یہ مشکلہ رہے کہ لیکچر ہو تو استادوں کی غلطیاں نکالے اس کو ہاتھ اس سے ہو جائے جی؟ اور رائے گنٹ سلے کے دوارا سے کہ فلام بزرگ نے یہ غلطی کی فلام بزرگ نے غلطی کی فلان یہ کی. فلان کر رہا تھا اپنا یہ کر رہا تھا یہ مجھے اس سے ڈر لگے اس لڑکے سے آجی. خیر میں نے کہا چلو نو, نو ریا آیا ہوا ہے اس پر گالے مداخی ڈالیں نمبر ایک کا اس کو امیر بنا دیا جو مدینہ مشرا نا اس کو اس کو امیر بنایا کام بڑا غزار کر رہا تھا لیکن یہ اس کے آدتیں ان دنوں میں یہاں سخت فساد ہوا مارے مولانا صاحب رحمتہ اللہ علیہ جو ابیر تھے ان کے خلاف بہت, بہت بڑی سازش ہوئی اور کچھ لوگوں کے تو مت لگی تو یہ آدمی جو جی ہے اس تو में میں ان کا ساتھی بنا پھر جو ہے تو خیبر میڈیکل کالج جی میں سے بیسٹ گریجویٹ بن کر نکلا لیکن نکلنے کے بعد کسی جگہ اس کو جاب نہیں دے رہے تھے کوئی اس کو قبول نہیں کر رہا تھا پھر بادل صاحب سے ایک انٹرویو میں لوگوں نے کہا کہ تمہارا ہے تم کا اس نے کہا کہ دنیا جان کے یہ ناخلوم بڑے عجیب غلام بخیر دنیا جان کے ناک لوما اچھا وہ ایک خیری تو ماحولی بات تھی کہ دنیا کا اس کو نقصان ہوا جو اس نے کہنے کی بات یہ ہے تو تبلیغی سرگرمی سے مطمئن نہیں ہوا تو اس نے درد دینا شروع کیا پھر ایک تفسیر دوسری تفسیر آخر کرتے کرتے کرتے اس کا اطمینان جو ہے تو وہ علامہ پرویز کی تفسیر پر ہوا اور پرویزی ہو گیا پرویزی ہو گیا خیر وہ ہمارا کو ہٹانے کے اندر باقی طلبان نے مجھ سے کہا کہ ہمارا کو ہٹا دیں کیونکہ اس نے مولانا کی ایسی گستاخیاں کر رہا ہے اور ایسی باتیں کر رہا ہے کہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو اس کو ہمارت سے ہٹانا چاہیے خیر جو پرویزی کی تفصیل پر جو ہے تو اطمینان ہوا اور یہاں سے لئے انگلینڈ گیا تو وہاں جا کر جو ہے تو شیطان کے پیشاب پر اطمینان ہوا شیطان کا پشاب کیا جیتے سنو شیطان کا پشابن یہ باری آنکھوں کے سامنے فضر فرمایا جیسے بات معلومات رحمتہ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو خلافت دی ان سے کوئی بڑائی کی بات ہو گئی تو تھے کسی کمزور قبیلے کے خطر کے ذمہ لگایا کہ ہر روز خانگار میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کرو گے کہ میں فلانے قبیلے کا آدمی ہوں کتنے دن اعلان کرایا کراتے رہے کراتے رہے کراتے رہے, رہے پھر جو ہے تو اس کے بعد چھوڑا پھر اجازت بحال رکھی پہلے واپس نہیں کی کیے کتنے دن ان سے ایک کرایا اور اور کرتے رہے والا تو بڑا سب کوئی بات پوچھ نہ پوچھیں قادیانی تو اس طرح ہے کہ قادیانی تاریخ جو اس طرح ہوئی ہے جس طرح اٹھارہ سو کی جنگ آزادی ہوئی ہے نا تو اس وقت سر ولیم ایچ ایچ ہنڈر کا جو خود آیا ہے سروے کرنے کے لیے اس نے کتاب لکھی د انڈین مسلمان کتاب کا نام ہے اسے سروے کرنے کے بعد یہ رپورٹ دی ہے کہ یہ اس کی اٹھارہ سو کی تاریخ کی, تاریخ کی بنیاد جہاد تھی اور جہاد یہ جو بند والے لوگوں نے اس کی بنیاد بنے ہیں اور قرآن مجید میں جہاد ہے اور اسلامی حکومت کا قیام ہے اور یہ اس کے نمائندے ہیں تو یہ جب تک ان کا خاتمہ نہ ہو اور یاد کا خاتمہ نہ ہو تو انگریزوں کی حکومت نہیں ہے تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ یاد کا خاتمہ کیسے کریں گے چاہے کی تفسیر بدلیں ایسا لمحہ کو خریدا جائے جو تفسیر کی غلط کریں تو پادر نے کہا کہ کی تفسیر کو عالم نہیں بدل سکتا اس کے لئے آگر اس کے لئے ہونا تو اس لیے کیا کریں اس کے لیے پیغمبر ہونا پسند ہوگا اس کے لیے پیغمبر انہوں نے پھر غلام احمد کاجانی کو ابو رفیق چیما پوری کو اور کچھ کوئی پانچ چھ مہینے پہلے میں نے غزال خالے میں آرٹیکل شائع کروایا ہوا تھا کہ کئی لوگوں سے دعویٰ کرایا ہے چار سدے میں تین آدمی نے دعویٰ کیا امریکہ اور وہ آدمی سو سال کی عمر ابھی بھی زندہ ہے جس جگہ موجود تھا کہ مسلمانوں نے قتل کیا ہے تحصیل کے پاس کچھ جگہ ہے وہاں قتل کیا تھا اور امیر صاحب نے واقعہ مجھے پھر یہ بھول گیا تھا میں نے نہیں سنایا. مجھے یاد تھا اور کہ ایک دفعہ سنجان صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا میں کتاب میں لکھنے کے لیے اس کے پاس ان کے پاس میں نے آدمی بھائی تھا میں نے نہیں کہا تو ان کے والے کے بغیر میں نے کہا پھر ان کی جو تقریبا ہم نے نکالی کیسٹ ہے تو اس پہ بولا ہوا پھر کہا کا فضل ہے کہ ہم تو دکاندار ہیں ہمیں اپنے گاہک اور اپنا سودا یاد رہتا ہے تو اور انہوں نے ابھی بھی زدہ ہے فواد کا دادا ایک سو پانچ سال کی عمر میں زندہ کا موجود تھا اس نے ہاں جی جس وقت تینوں کو تو انہوں نے عام طور پر یہ فساد کھڑا کیا تھا کہ تیوبندوں کے دعوے ہو جائے اتنی افراتفری پھیل ہو جائے اور پھیل جائے کہ ان کا دھران سے گر جائیں اور دیوبند والوں کے لیے کیا کریں گے تو اس کے لیے کہا کہ ان پر کفر کفتنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے الماع کی ایک زبان کو کھڑا کیا جو ان کی ایک تھا پچاس آدمیوں کی ایک تعریر ہے کہ چندر پھرے نوجوانوں نے یہ انگریزوں کے خلاف بغاوت کی ہے وہ قطر مسلمانوں کے نمائندہ نہیں ہے مسلمانوں کے نمائندہ ہم ہیں, ہم ہیں جو کہ اپنے جو کہ انگریز کی حکومت اپنے اوپر اللہ کا سایہ سمجھتے ہیں پچاس آدمیوں کے دستخط کے ساتھ یہ تحریر انڈیا آفس ریکارڈ میں لندن میں محفوظ ہے جب میں لندن گیا تھا تو اس تعریر کو دیکھنے کے لیے میں گیا تھا انہوں نے کہا کہ جس جمبر پر یہ تعریف پڑی ہوئی ہے وہ یا کسی نے ایشو کیا ہوا ہے یا اس کے ساتھ کچھ واقعہ پیش ہوا ہوا ہے میرے پاس وقت نہیں تھا میں اس کو دیکھتا پچاس آدمیوں دستخط ہیں یہ ہے نا تو اس دن سے یہ بریلی دیوبندی کا جو چلایا انگریزوں نے اس کو پھر کا فتوا بریلیوں سے کروا کے اس لیے چلایا کہ یہ اکٹھا ہونے نہ دے عمر اور ابھی تک اس پر فنڈ لگتا ہے کچھ لوگ تو سادہ لو اور محبت رسول کے نتیجے نصر ہوتے ہیں اور بنیاد اس کی جتنی وہ فنڈیڈ لوگ تھے جنہوں نے کہ امت کو دو ٹکڑے کرنے کے لیے اس کو چلایا تھا یہ ہوا اور جس وقت پاکستان بن گیا اور علماء اس کو غلام عمر کو گورنر چندر بنایا گیا اور اس وقت جب علماء نے جمعیت اسلام بنا کر کام شروع کیا تو اس پر اس ہوا کہ اندازہ ہوا غلام عمر کو کہ شریعت کا مطالبہ تو ایسا ہے کہ اس کے ساتھ ٹھہر نہیں سکتا آدمی تو کیا کریں تو اس نے کہا کہ شریعت کی کوئی ایسی تشریح ہو جائے کہ جو شریر کا نام بھی باقی رہے اور شریر کے شکیل بھی باقی نہ رہے تو اس کے لئے غلام جو ہے فائنانس سیکٹرز رہا ہوا تھا اور اس کے دفتر میں ایک بہت قابل جو ہے وہ تھا اس کا نام تھا غلام احمد پرویز اس کا تخلص تھا تو اس کو اس نے ریٹائر کروا کے بہت سارا فنڈ دے کر اس کو اس کام پر لگایا تو اس پہ پہلے ایک عربی کی لغت بنائی اپنی مرضی کی تو اس کی روشنی میں اس کی لکھی جو اس کی تفسیر ہے اس کا نام ہے کیا نام ہے اس کا سالاب اسکاطل اسلام تفسیروں اس کا کچھ نام ہے معرف القرآن نام نہیں ہے اس کا ہاں؟ اس کا ماشاء اللہ ابھی دیکھنا آیا اس پر اب روشنی اس پر نظر آ رہی ہے ساتھ آتا جاتا رہا روشنیاں بری ہے جی. شکر اب خیر جی اس نے پھر کام شروع کیا اس نے یہ تو اب تک کا دعوی نہیں کر سکتا تھا لیکن اس نے محبوب کے دعوے کے قریب دعویٰ کیا کہ اس کا ایک اختلاف مرکز ملت جی مرکز ملت مرکز ملت ہر دور کے لیے ایک ایسی شخصیت ہوگی کہ جو قرآن کی تشریح کرے گی اور ہر دور میں نئے تقابے آتے جائیں گے لہذا مرکز ملت ہر زمانے کا نیا ہوگا اور زمانے کا مرکز ملت اس سے اپنے گھر میں ہوں لہذا نفظ اللہ لابو تشریح ہوگی جو کہ میں کر رہا ہوں اس پر پھر اس وقت جلدی اس وقت علماء نے جلدی فیصلہ کر لیا جلدی فیصلہ کر لیا اور اس نے میں کبر کا فتویٰ کر دیا لیکن اس کے خلاف علم بھی کام نہیں ہوا تھا اس سے تو گئی اس کی بات بات اس کی رک گئی علمی کام نہیں ہوا تھا تو علمی کام بعد میں پھر ہوتا رہا ہے کچھ نہ کچھ اب ہوا ہوا ہے علمی کام ایکٹ اس کی بات میں نے پکڑی اس پر میں نے بہت تقریریں کی اور اس کو میں بہت کہتا رہا وہ یہ تھی کہ اس نے تاریخی جھوٹ بولا ہے کہ حدیثیں دو سو سال بعد دیکھی گئی ہیں دو سو سال تک حدیث دیکھی نہیں گئی اس نے تاریخی جھوٹ بولا ہے تو بہت ہی تعلق سی کے ایف ایس سی کے انصاب میں اسلامیات لازمی چل رہی تھی اس میں یہ بات آ گئی تھی ابھی ہے کہ نہیں اس کتاب کو میں نے پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کسی اللہ والے کی لکھی ہوئی ہے یہ ان پروفیسروں کی لکھی ہوئی نہیں ہے کسی اللہ والے لکھ کر ان کے حوالے کر دیے کہ خوشیا ہو دو, دو پیسے میں سے مذہب میں لے دو کیونکہ اس نے بہت زبردست جامے بہت جامے ہمارے ایک بار ڈی سی تھے تو انہوں نے کہا کہ کس جگہ بھی کوئی تاریخ بھی نہیں چلے گا تو اس کو سبوتاج کرنے کے لیے ہمارے پاس فنڈ ہوتا ہے تو وہ فنڈ ہم جو تو اس علاقے کے بردین ہمارا کو بلا کر ہم بتایا جاتے ہیں تاریخ سب تے جاتے ہیں کوئی ہمارے پاس کارڈ ہوتا ہے او ڈی سی کا جمیل اس کا نام تھا بعد میں یہ یہاں کی پر ڈپٹی سیکرٹری رہا تھا پر نہیں ملاقات نہیں ایک بار ہمارے ساتھی سے کہا ساتھ کرتے ہیں کہ ہماری نماز کر کے پیچھے ہو جاتی ہے کسی پر کوہر کے فر پہ لگانا یا پھر کا واریت کرنا لگا کر البتشیوں کے بارے میں نکاح کرنے میں یا نکاح زبیہ کھانے میں یعنی اس میں احتیاط کیا کریں نماز تو بخر علی ان کے پیچھے نہیں پڑتا کوئی گھر پر جا کر متین صاحب اس چلے گئے اور انہوں نے گوشت پکایا وہ نکلا اگر جو حلال گوشت تھا کسی سے خرید کر لائے اور نکلا تو اس پر کا حرام خائے. خرید کا پتوا حرام کا ہے ٹھیک ہے نا اور مسلمان کے گھر سے اگر گدے کا گوشت ہوئے ہو, نکلے تو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اس پر حرام کا پتوا نہیں کافر کے گھر میں سے بھی آپ کھا سکتے ہیں کہ اس کے مسلمان بہت چیز کہے کہ خریدنے سے لے کر پکانے سے شروع کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھنے تک سارا ساری زنجیر میرے سامنے سے گزری چلو میرے سامنے گزری فتو اس پر اضافہ بخود مزید میں آیا نا میں جمعے کی تقریر کر رہا تھا تو ایک میرے ساتھ سلسلے کے ساتھ سال کا داخل ہوا تو یوں داخل ہوا میرے کل پر وارد ہوا کہ عقیدہ ختم خیر نماز کے بعد ملا تو اس نے کہا کہ میں تو وہاں بیٹھا ہوا کباب کی دکان پر کھانا کھا رہا تھا میرا خیال رکھ کے باپ کہوں گا تو ساری تقریر میرے خلاف کر رہا تھا میں کہا مجھے تو پہنچے کیا پتہ تھا کہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اس کہا میں بارے میں مطلب آیا ہوں تو گھر کھانا تو نہیں کھایا کھایا ہے میں نے کہا تھا حرام کھا چکے ہیں اس کا اثر آپ نے اندر آیا ہوا ہے لہذا آپ کو بساوی سے آ رہے ہیں خیر بڑا شوق تھا جرنیل بننے کا تو جب بھی اللہ صاحب کے پاس کہا کرتا تھا کہ ہماری جرنیلی پیسے ایسے مجھے تو صحیح ہو جی میں نے کہا انشاءاللہ ہو جائے گی فکر نہ کریں تو جمنیلی کے شوق میں کسی دمگر جیلی پیر صاحب کے پاس چلا گیا اس پیر صاحب نے ہاتھ وغیرہ دیکھا لکیریں وغیرہ دیکھی اس نے کہا کہ آپ کی جرنیلی کے راستے میں آپ کی بیوی رکاوٹ ہے تو آ کر جائے تو سیدھے بیوی کو تین طرح کے دے دیں تین طلاقیں دے دی اب اس کے بعد جو آیا تو ہم کہا بھائی ہم تو ہم لوگ ہیں تین طلاق جو آدمی تین چھت طلاق کب کیا دیتا ہے بس آدمی فارغ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہت آتر کے ہزار وغیرہ کیا ہے تاکہ جب تک کسی دوسرے آدمی سے شادی نہ کر دے پھر اتفاقاً طلاق دے دے یا مر جائے تو تب تو دوبارہ ہو سکتی ہے لیکن اس سے پیرم نہیں ہو سکتی اس نے کہا ہم ہمارا تو بڑا خیرت والا قبیلہ ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے میں علاجگی اختیار کر لوں گا جو علادگی اختیار کی تو جذبات جو مشتحل ہوئے تو اب وہ کوئی فوجی جوانوں پر آ پڑ گیا نومروں پر اس نے کیش بند کر نوکری سے نکالے گئے تو میں نے کہا آپ کا جیلی پی بڑا ٹھیک تھا اس نے ٹھیک بات کہی تھی کہ جب نیلی گرفتیں میں بیوی بی رکاوٹ ہے واقعی رکاوٹ تھی لیکن ایسا رکاوٹ تھی جیسے اس نے تبدیل بتائی اس کو طلاق کیا اور جذبات مشتحل ہوئے تو اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا جنگی بھی گئی کرنے بھی شارٹ کٹ تو آپ ایک دن آئے ہیں تو سب کچھ کرنا چاہتے ہیں یہاغل ہے جیسے پتہ لگی Ay na ho inna